و و بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جب حد رحم والا نہایت مہربان ہے حامیم و کتاب المبین حامیم اس کتاب کی قسم جو کھول کر بیان کرنے والی ہے واضح کتاب کی قسم اناج اللہ قُرْآنًا عربی بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربی اللہ کم تاخلون تاکہ تم عقل کرو سمجھو ب عہ فی امل کتاب لدینہ رعلی الحکیم <حَكِيمٌ> اور بے شک وہ ہمارے پاس ام کتاب اصل کتاب میں ہے یقیناً بہت بلند کمال حکمت والا افند ربو عن کم ذکر صفحن تو کیا ہم تم سے نصیحت کو اس لیے ہٹا لیں انکن تم قوم و کہ تم قوم ہو اسراف کرنے والے حد سے گزرنے والے حد سے بڑھنے والے وقم ارسلنا من نبين في الاولين اور کتنے ہی ہم نے بھیجے ہیں نبی پہلے لوگوں میں وما ياتيه من نبي الا كانوا به يستهزئون اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی بگر تھے وہ اس کے ساتھ مذاق کر دیں۔ فاهلقنا اشد منهم بطشن بسمن ہلاک کیا ان سے زیادہ سخت پکڑ والوں کو وہ مدا مثر الاولین اور گزر چکی ہے پہلے لوگوں کی مثال والا اگر تم سے سوال کرے منخلق سماواتی ولادا کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو لنا البتہ وہ ضرور کہیں گے خالہ العزیز العیم ان کو پیدا کیا ہے سب پر غالب اور خوب جاننے والے نے اللہ دی جال لمح وہ ذات جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا و جعل لا کمفیہ صبول اور بنائے ہیں اس میں تمہارے لیے راستے لعلکم اللہ کم تاکہ تم راہ پاؤ والذی اور وہ ذات نظرا من سما اما ان جس نے نازر کیا ہے آسمان سے پانی بھی قدراً ایک اندازے کے ساتھ ف انسرنا بھی بلد تن پھر ہم نے زدہ کیا اس کے ذریعے ایک مردہ شہر کو کدالی کا ٹکڑا جون اسی طرح تم نکارے جاؤ گے ولادی خلاقل ازوا جب اللہ اور وزار جس نے پیدا کیا ہے سب کے سب جوڑوں کو وجا کم اور بنایا ہے تمہارے لیے مل الفل کی کشتیوں سے ولانعامی اور چاپ چوپاؤں جانوروں سے ماتر کا بوں جن پر تم سوار ہوتے ہو لیدستہ وہ آلات ہو ہی تاکہ تم درست ہو کر بیٹھو اس کی پیٹھوں پر سمتذکرو کرو نعمت ربی پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو از طبی تم ہی جب تم اس پر جم کر بیٹھ جاؤ وہ تقور اور تم کو الدی پاک و دا سخ خارانہ ہادا جس نے تابے کر دیا مسخر کر دیا ہمارے لیے اس کو وہ ماں کنالہ نہیں تھے ہم اس کو مکر نین قابو کرنے والے و انا الا اور بن اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لبن کا لوٹ کر جانے والے ہیں واجب اللہ عبادی جز ان اور انہوں نے بنایا اس کے لیے اس کے بندوں میں سے جز ان انسان علا کفور و مبین بے شک انسان واضح طور پر ناشکرا ہے امتختہ ماں یخلوق و بناتن کیا اس نے پکڑا ہے اس چیز میں سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے بیٹیوں کو وہ اشفاق ہوں بالبنین اور تمہیں چن لیا ہے بیٹوں کے ساتھ وہ ادابشہد ہم بیما بارہ برحمانی بار مرحلہ اور جب خوشخبری دیا جاتا ہے ان میں سے کوئی ایک اس چیز کے ساتھ جو اس نے بیان کی ہے رحمان کے لیے مثال دلہ ہو جاتا ہے وہ اس کا چہرہ مثبً سیاہ وہ ہوا قدیم اور وہ غصے سے غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے ابا میں یونسا فیلیتی کیا جو پروان چڑھتی ہے پرورش کی جاتی ہے جس کی فی الحلیتی زیور میں وہ ہوا فلقیسامی اور وہ جھگڑے کے اندر غیر مبین غیر واضح بات کرنے والی ہے یعنی واضح بات کرنے والی نہیں ہے واجل الملائی کا اور بنایا انہوں نے ان فرشتوں کو ہم عبادات الرحمانی جو اللہ کے بندے ہیں اناسن منسیں عورتیں اشاہد و خلقہم کیا وہ حاضر ہوئے ہیں ان کی پیدائش کے وقت سرتخت تبو شہادت ہم عن قریب لکھ دی جائے گی ان کی شہادت وہ ہم اور وہ سوال کیے جائیں گے وہ اور انہوں نے کہا اللہؤ شاہ الرحمان وغیرہ چاہتا رہمان رحم ما عبد ہم, ہم ان کی عبادت نہ کرتے ما ہوں بزال من علم نہیں ہے ان کو اس کے بارے میں کوئی علم انہوں نہیں ہے وہ اللہ یقرسون مگر اندازہ لگاتے اٹکل پچو لگاتے آتینا ہم آتے ہم کتاب اب من قبری ہی کیا ہم نے دی ہے ان کو کتاب اس سے پہلے فہم بھی مستمسکون پس وہ اس کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں بل بلکہ قال انہوں نے کہا انا وجدنا نہ آباانہ ہم نے پایا ہے اپنے آبا کو علا امتن ایک طریقے پر ایک راستے پر و انا اعلی آتھارم اور بے ہم ان کے نقشِ قدم کی مختون ان کے نقش قدم پر مختون ہدایت پانے والے راہ پانے والے ہیں و قدال کو اسی طرح ماں اور سن قبلی کا فقریت نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں منظیر ان کو ڈرانے والا اللہ تعالیٰ مترافو مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے انہ وجد نہ بے ہم نے پایا ہے آبا انا اپنے آباء کو علا امتن ایک طریقے پر وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ اور بے شکم ان کے نقشے قدم پر مقتدون اقتداء کرنے والے اس کی پیاری کرنے والے ہیں قُلْ کہہ دیجئے اَوَلَوْ جَتُوْكُمْ کیا اگر میں لایا تمہارے پاس بھی اہدہ اس سے زیادہ سیدھا راستہ مِمَّا وَجَتْتُمْ اس چیز سے جس پر تم نے پایا ہے آبا کم اپنے آبا کو کالو تو انہوں نے کہا انا بیمار اور سل تم بھی بے شک ہم اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو کافرون انکار کرنے والے ہیں فن تکمنامن تو ہم نے ان سے انتقام لیا فنز و پس دے کے پھکانہ عاقبۃ المقبین کیسے ہے انجام جٹلانے والوں کا واعظ قالا ابراہیم علی ابھی ہی وہ ہی اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو اننی بے شک میں براہ بری ہوں بیزار ہوں ممہ اس چیز سے تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو ادی مگر اس ذات کی فاتورانی جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے فع اللہ سیاح دین بس قریب وہ مجھ کو راہ دکھائے گا ہدایت دے گا واجہ اللہ کلیمتاً اور اس نے اس کو بنا دیا باقی رہنے والی بات فی عاقی بھی اپنے پچھلے لوگوں میں لاء اللہ میرج اون تاکہ وہ رجوع کریں بل متعاع بلکہ میں نے فائدہ دیا ان کو و آبا اور ان کے آبا کو حتٰ جا احم الحق حتٰ کہ آگیا ان کے پاس حق و رسول و مبین اور کھول کر واضح بیان کرنے والا رسول و لما جا احم الحق اور جب آیا ان کے پاس حق قالو تو کہا آدھا سہ یہ جادو ہے وہ انا بھی ہی اور بے شک ہم اس کے ساتھ افر کرنے والے ہیں وقال اور انہوں نے کہا لال لعل ضی القرآن کیوں نہیں نادل کیا گیا یہ قرآن اللہ راج الم القریت ادیم ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر اہم یکسیم و نا رحمت اور کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو نہ قسمنا بین ہم معیشت ہوں ہم, ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی معیشت فی حیات دنیا دنیاوی زندگی میں ورفعانہ باد بادہ فوقہ بادن دراجات اور ہم نے بلند کیا ہے ان کے بعض کو بعض پر در راجات میں لیت تخیدہ بعدہم بعدن تاکہ بنا لے ان کا بعض بعض کو سخریا خادم تابع ورحمت ربی اور تیرے رب کی رحمت خیرن بہتر ہے مما یجمعون سے جو وہ جمع کرتے ہیں وَلَوْ ان اَنْ يَقُونَ نَاسُ اُمَّتًا اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب ہی لوگ ایک امت ہو جائیں لَا جَعَلْنَا الْبَتَّهَمْ بَنَا تَيْرِ وَنْ يَقْفُرُ بِالرَّ ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کالی بویوتیم ان کی گھروں کی سوکو فن من منفت چاندی کی اور معارجہ اور سیڑھیاں الحاء یا جن پر وہ چڑھتے والی بویوتہم اور ان کے گھروں کے لیے ابوا دروازے و سورو اور تخت علیہا یا جس پر وہ تقیا لگاتے و ظخرو اور سونے کے و ان کلو ان کلو اور بے شک یہ سارا کچھ لمہ مدعل حیات دنیا دنیاوی زندگی کے دنیاوی زندگی کے سوام کے سوا کچھ بھی نہیں والا آخر آخرت اور آخرت اندار ربی کا رب کے ہاں نلمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے وہ میں یشو انتقری رحمانی اور جو رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے اعراض کر لے نقیز لہو ہم مقرر کرتے ہیں اس کے لیے شیطان ایک شیطان فہو قرین پس وہ اس کے لیے دوست ہے ساتھ رہنے والا ہے بینہ ہم اور بے شک بولا ان کو روکتے ہیں عن سبیلی راستے سے وہ یا اور وہ کرتے ہیں اللہ ہم و تتون وہ ہدایت یافتہ ہیں حتیٰ ادا جا آنا حتیٰ کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کالا کہے گا یا لیتا اکاش بینی و بینا کا میرے اور تیرے درمیان ہو برط المشرقینی دو مشرقوں کا فاصلہ یعنی مشرق مغرب کا فاصلہ تو وہ ہے مُل یوما اور نہیں نفع دے گا تم کو آج کے دن اس ظلم تم جب تم نے ظلم کیا انکم کم فلعابی بے تم عذاب میں مشترکون شریک ہو اف انتظما کیا تو سنا سنائے گا بہروں کو اوتح دلعم یا تو ہدایت دے گا اندھوں کو ومن کانا اور اس کو جو ہے فی ضلال مبین باز گمراہی میں فما ندھا بننا بکا بس اگر ہم تجھے لے ہی جائیں ف انع منہ پس بے ہم ان سے منطقمون انتقام لینے والے ہیں اور نوری کلی یا ہم دکھا دیں تجھ کو وہ وعد نہ جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے فعنا علیہ مخترون بے شک ہم ان پر پوری فضرت رکھنے والے ہیں فستم سکھ و لدی علی کا پس تو اس کو مضبوطی سے تھام جو وہی کی گئی ہے تیری طرف انا کا الاثرات مستقیم بے شک تو سیدھے راستے پر ہے وہ انہ لذکر القاعلی قومی کا اور بے ذکر ہے نصیحت ہے تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے من من رحمانی بنائے ہیں رحمان کے سوا کوئی اور اللہ یوگادون جن کی عبادت کی جائے قد ارسلام موسا بھی آیاتی البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسا کو اپنی آیات کے ساتھ علاقے رعانا ملائی اور اس کے سرداروں کی طرف فقالت اس نے کہا انی رسول رب العالمین بے شک میں بھیجا گیا ہوں یا رسول ہوں رب العالمین کا فلمہ جاہم بی آیاتنا جب وہ لیا ان کے پاس ہماری نشانیاں اذاہم منہا تو اچانک وہ اسے یدحکون ہنستے تھے وما نوریہم من آیتن اور نہیں ہم دکھاتے تھے ان کو کوئی نشانی اللہ یا اکبروں میں نقطہ مگر وہ اس اپنے جیسی پہلی نشانی سے بڑی ہوتی وہ اخد نا ہم بالآبی اور ہم نے پکڑا ان کو اداب سے لا الحم یر تاکہ وہ رجوع کریں لوٹ آئیں وہ قال اور انہوں نے کہا یا ایسا رو اے جادوگر ادالا ربا کا تو کر ہمارے لیے اپنے رب سے بیما عہدہ آئندہ کا اس چیز کی جس کا اس نے وعدہ کیا ہے تیرے ساتھ انالا مختون بے شک ہم سیدھی راہ پر آنے ہی والے ہیں پلما کشف نہ انحم البا بس جب ہم نے ہٹا دیا ان سے عذاب اداہم یو تو اچانک وہ آدھ توڑنے والے تھے ونادا پھر اونفی قومی ہی اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں پالا کہا یا قومی ایبری قوم علیہ سلی ملک مصرہ کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی بادشاہت وہ ہاد ہی لنہار اور یہ دریا تجری من تحتی چلتے ہیں میرے نیچے میرے تحت اقلاق سے کیا تم بصیرت نہیں رکھتے دیکھتے نہیں ہو ام انا خیروں یا کیا میں بہتر ہوں منہاد اللہ دی اس شخص سے ہوا مہین جو رسوا ہے حقیر ہے ولا یا کاد اور قریب نہیں ہے کہ وہ واضح بات کرے فلولا الققی عالیہ عصب پس کیوں نہیں ڈالے گئے نازل کیے گئے اس پر کنگن من بن سونے سے اوجا ملاح تو یا آئے اس کے ساتھ فرشتے مقترنین نین مل کر آنے والے پھس تخفہ ہو پس اس نے اپنی قوم کو بے وزن کر دیا ہلکا کر دیا عطاع ہو تو انہوں نے اس کی اطاعت کی پیروی کی انہم کانوں بے شک تھے وہ قوم فاسقین نافرمان لوگ فلما آسفونہ بس جب انہوں نے ہم کو غصے میں ڈالا انتقمنا منہم تو ہم نے ان سے انتقام لیا ف اگر ہم غرق کیا ان کو اجمعین سب کو فج اللہ پسب نے بنا دیا ان کو صالافن و مثلاً للاقرین پیچھے آنے والوں کے لیے صالافن پیش رو و مثلاً اور مثال ولما زوریم ابن مریمہ اور جب بیان کیا گیا ابن مریم مثلاََ مثال کے طور پر اذا قوم کا من ہو یسدون تو اچانک تیری قوم اس پر یسدون شور مچاتے ہیں یا چیختے ہیں بقال انہوں نے کہا آل حتن آخیر ہمارے کیا ہمارے الہ بہتر ہیں ام ہوا یا وہ ماضا رابو ہو لاکا اللہ لا نہیں وہ اس کو بیان کرتے تیرے لیے مگر جھگڑے کے طور پر بل ہوں بلکہ وہ قوم الخاسم لوگ ہیں جھگڑالو لو ان ہوا نہیں ہے وہ اللہ عبد مگر بندہ ان اللہ علیہ ہم نے اس پر انعام کیا واجالہ اور اس کو بنایا مثلاََ مثال بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے ولو نشاور اگر چاہتے راجا اللہ تو ہم بنا دیتے تمہارے بدلے ملائے کا تن فرشتے زمین میں یقلوفون وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ایک دوسرے کے جانشین ہوتے وہ انہ الساطی بلا شبہ وہ یقیناً وہ نشانی ہے قیامت کے لیے فلا تم تارونہ بس نات و اس کے بارے میں و تبیعون اور میری پیروی کرو ہادا سرات مستقیم یہ راستہ ہے سیدھا والا یا سلطنک مجھ شیتان اور نہ روکتے تم کو شیطان انحق مدب و مبین بے شک و تمہارے لیے دشمن ہے واضح والما جا عیسیٰ عیسیٰ بالبیناتی اور جب لائے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں اعلیٰ کہا قد یہ تو میں لایا ہوں تمہارے پاس بالحکمت ہی حکمت وری ابین لقم اور میں تاکہ بیان کرو تمہارے لیے بعد اللہ تخت لیفون پی اس میں سے پوچھ جس کے بارے میں تم اجراف کرتے ہو فتق اللہ ہا اللہ سے ڈرو و اتیحون اور میری اطاعت کرو ان اللہ بشک اللہ تعالی ہوا ربی و ربکم و رب ہے میرا اور تمہارا فعبودوہو پس کی عبادت کرو حادا صراط مستقیم یہ راستہ ہے سیدھا فاختلف الاحزاب من بینیہم پس اختلاف کیا گروہوں نے ان کے درمیان فغیلن للہ دینا سالمون پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ظلم کیا من عذابی و من علیم درد دردناک دن کے عذاب سے حل ینظرونہ نہیں وہ انتظار کرتے اللہ ساعتہ مگر قیامت کا انتہتی ہم کیا ان کے پاس بغتتاً اجانک وہم لایشعورون اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں الاخلاؤ دلی دوست گہرے دوست یومئی دن اس دن بعدہم لبعد عدو ایک بعض ان کا بعض کے لیے دشمن ہوگا وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے علمطقین مگر پرہیزگار یا عبادی ہے میرے بندوں لا خوفن علیکم نہیں ہے خوف تم پر بلا ان تم اور نہ تم کم زدہ ہوگے اللہ جینہ بولو امن جو ایمان لبھی آیات نہ ہماری آیات کے ساتھ وقان مسلمین اور تھے وہ مسلمان ادخل الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں انتم تم و ازواج اور تمہاری بیویاں تحبارون خوش کیے جاؤ یطاف علیہم گھوما جائے گا یا گھوائے جائیں گے ان پر بھی صحافی بنصابً سونے کے پیالے و اقوابن اور کوب رکابیاں یا صحاف رقابیاں تھالیاں منظاہ بن سونے کی و اقواب اور پیالے و فیحہا اور اس میں ما ان الانفس جو چاہیں گی نفسیں دل و تلز العین اور درد پکڑے آنکھیں وہ ان تم فیحا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے وہ تلکل جنت التی اور یہ وہ جنت ہے او رشتم وا تم جس کے وارث بنائے گئے ہو دماغن تم تعملون اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے تم فیحا فاکہ تن قطیرہ اس میں تمہارے لیے میوہ جات ہیں بہت زیادہ بن ہاتا فلون تم کھاؤ گے ان المجرمینہ بے شک مجرم فی ادابی جہنم اور جہنم کے اداب میں خاردون ہمیشہ رہنے والے ہیں لا یفتر عنہم وہ ان سے ہٹایا نہیں جائے گا دور نہیں کیا جائے گا وہم وہ فی ہی مبلسون اور وہ اس میں مایوس ہوں گے و ماظلم ہوں ورن ہم نے ظلم کیا ان پر بلاکن کانوں ظالمین بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے و نادو اور پکاریں گے یا مالکو اے مالک لیک علی نہ رب کا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے کالا کہا ان نقم بے وہ کہے گا بے شک تم ماں کے سن ٹھہرنے والے ہو لقل جے ناکم بلحقی بے شک ہم تمہارے پاس لائے تھے حق بلا کن اکثر حقم لیکن تم میں سے اکثر الحق کی کارے ہوں حق کو ناپسند کرنے والے تھے ابراموں امراً کیا انہوں نے پختہ ارادہ کیا ہے کسی کام کا انا مبرمون بے شک ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے پختہ ارادہ کرنے والے ہیں ہم یہ سبنا کیا انہوں نے کیا وہ گمان کرتے ہیں انا عالانس میں رحم و ہوں کہ ہم نہیں سنتے ان کی ان کا راز اور ان کی سرگوشی بلا کیوں نہیں وہ رسولون اور ہمارے بھیجے ہوئے لدے ہی ہم ان کے پاس یقت گون لکھتے ہیں کل کہہ دیجیے انکان علیہ الرحمٰن عبارتون اگر ہو رحمٰن کے لیے کوئی اولاد فانہ ابوالآبدی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں رب پاک ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا ربل عرش کا رب اما اس چیز سے یاسیفون جو وہ بیان کرتے ہیں پس چھوڑیے ان کو یقودو ویلعبو وہ یقودو خوض کریں فضول بحث کریں ویلعبو ابو اور کھیلتے رہیں حتیٰ حتا کہ یو و ملیں یومہم اللہ اپنے اس دن کو یو ادون جس کا ان سے جن کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں وہ الذی اور وہ وہ ذات کی سماعی الاح جو آسمانوں میں الہ ہے وکیل عرضی اور زمین میں بھی الہ معبود ہے وہ الحکیم العلیم اور وہی خوب حکمت والا بہت زیادہ جاننے والا ہے وہ تبارک اللہ اور بابرکت ہے وہ ذات لہو اس کے لیے ملک السماوات بادشاہی ہے آسمان اور زمین کی پما بین جو کچھ کے درمیان سفارش کے اللہ منشاہدہ بالحقی مگر جو گواہی دے حق کے ساتھ علم اور وہ جانتے ہیں ان آپ ان سے سوال کریں من کس نے پیدا کیا ہے ان کو البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے فانہ یفقون پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں وقیلی ہی اور اس کا, اس کا یہ کہنا یا رب بھی اے میرے رب ان ہاؤلائی بے یہ لوگ قوم ایسی قوم ہے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لائیں گے فاصفح عنہم اور ان ان سے در گزر کروا اور قل سلام سلام ہے فسو فیعلمون بس ان قریب یہ لوگ جان لیں گے